مسلمانوں کے ستر فرقہ ہو جائیں گے اور ایک فرقہ ایسا ہے جو جنت میں جائے گا اس کے بارے میں کچھ وضاحت دیں انہوں نے دو اور کم کر دیا شریف میں ہے کہ میری امت میں ترمیزی شریف حدیث ہے کہ تہتر فرقے ہوں گے بہتر جہنمی ایک ناجی ایک جنت اب اتنا ہی اگر بہت ہی بات تو شبے میں پڑ جاتے ہم صحابہ نے پوچھا وہ جنتی طبقہ کون سا ہے وہ جماعت کون سی فرما جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرے معیار حضور ہی نے بتا دیا کہ جو حضور کی اور صحابہ کی سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ صحیح راستے پر ہیں اور باقی سب لوگ گمراہ ہیں یہ حدیث ترمی شریف میں موجود